اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے آپ کی جانی وہی کی ہے یعنی یہ قرآن حکیم اسے ہم آپ سے سرو کر لیں لے جائیں تو آپ کے سینے سے محو کر خطاب بظاہر حضور سے اصل میں یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو مقام ہے یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں اس پر اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا نہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے نہ میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں یہ اللہ کی دین ہے اللہ کی عطا ہے جو وحی انہیں عطا ہوئی ہے تو گویا کہ اسی بات کو موقع کرنے کا یہ ایک اسلوب ہے ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے انہیں دی ہے جب چاہیں سب کر سکتے ہیں سمنج اللہ کا بحی علینہ وکیلا پھر آپ نہ پائیں گے اپنے پاس کوئی ایسی ہستی کہ جو دوبارہ آپ کو وہ حاصل کروا دے اللہ رحمتم رب اگر نہ ہوتی رحمت آپ کے رب کی طرف سے یعنی آپ کی طرف سے رحمت رب کی طرف سے رحمت آپ پر ہے اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے سمجھ لیجیے کہ نہ یہ وہی جو ہے یہ آپ کی اپنی خود ساختہ ہے نہ آپ اس کو اپنے پاس برقرار رکھنے پر خود قادر ہیں اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے آپ کے سینے میں جمع کرے گا اور محفوظ رکھے گا ان نفز لو کا کا کبیرا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا آپ پر جو فضل ہے وہ بہت بڑا ہے اب یہ آ رہی ہے وہی جو تحدی اور چیلنج جو ہے کہ پوری کتاب کا مطالبہ شروع میں کیا گیا کہ لائیے پوری کتاب لائیے قرآن جیسی کتاب بنا کر لائیے آن لائن اجتماعات انس و جن ولا یاطو بسل کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو کر کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر لیں لا یا ولو نہیں لا سکیں گے اس جیسی کتاب تصنیف نہیں کر سکیں گے خواہ وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کر لیں ولاثرفن اللہ صفح حاضر قرآن بنکل بسل اور ہم نے تو قرآن میں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے ان کے سبق آموزی کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے پابا اکثر النا سے اللہ لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ انکاری ہی ہیں اور وہ اڑے ہوئے ہیں کفران نعمت پر وکال لندوں میں نہ اب یہ آ تفصیل وہ جو موجود مانگتے تھے وہ کہتے ہیں ہم ارگز نہیں مانیں گے آپ کو آپ کی تصدیق نہیں کریں گے حتہ تفجرا رنام ارد جمبوا یہاں تک کہ آپ اسی سرزمین مکہ میں ہمارے دیکھتے دیکھتے چشمہ نکال دیں اوتکون لگا جنتم میں نقیل یا آپ کے لیے یہاں ایک باغ بن جائے پیدا ہو جائے جو کھجوروں کا باغ ہو وائنا بند اور اس میں انگوروں کی بھی بیلیں ہوں فتوف جنہارا خدا لہٰ اور اس باغ کے اندر جو ہے آپ نہریں بھی جاری کر کے دکھا دیں اور تشکدہ سواں کما ضامتا کے سفر یا یہ کہ پھر جیسے آپ کا خیال ہے کہ قیامت کی جو خبریں دے رہی ہیں کہ قیامت کے وقت جو ہے وہ آسمان جو ہے اس طرح ہو جائے گا اور پہاڑ جو ہے اس طرح ہو جائیں گے تو آپ کا خیال ہے تو پھر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھا دیے تشکے کمال رام تالینا کے سفر کہ یہ آسمان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر جائے اور تاکہ اب اللہ بل قبیلہ یا پھر یہ کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو لے آئیے ہمارے سامنے وہ ہم رو در رو ان کو دیکھ لیں اور یہ کوڑا بیت المن رخروفن یا پھر آپ کے لیے ایک محل ایک سنہری محل جو ہے تعمیر ہو جائے ترقافی سوار یا پھر آسمان میں چڑھ کر دکھائیں و لنو رقی یہ کہ ہم نہیں مانیں گے آپ کے چڑھنے کو بھی جب تک کہ آپ لے کر نہ اترے ایک کتاب جسے خود ہم پڑھیں کہ ہاں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ان تمام مطالبات کے جواب میں کیا فرمایا قل کہہ دیجیے سبحان نہ ربی میرا رب پاک ہے ہل کن تو اللہ بشر ال میں اس کے سوا اور کیا ہوں کہ ایک بشر ہوں رسول میں انسان ہوں صرف یہ کہ مجھ پر وہی آئی ہے اور وہی میں تمہیں پہنچانے پر معور ہوں بنیادی فرق یہ ہے باقی یہ کہ سیرت و کردار کا جو فرق عظیم ہے وہ تم بھی جانتے ہو میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں لیکن نوعیت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں جیسا تم پیدا ہوئے ہو میرے والدین تھے میں بھی کھانا کھاتا ہوں میں بھی بازاروں میں چلتا پھرتا رہا ہوں میں کاروبار کرتا رہا ہوں میں نے بزنس کیا ہے ہر سطح کا یہ سب تمہیں معلوم ہے ہل کن تو بشر رسولہ میں کیا ہوں سوائے اس کے کہ بشر ہوں رسول ممام سا یوں مینو اس جا امرحدا اور نہیں روکا ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی اللہ کالو اباس بشر رسولہ مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ ہے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا جائے رسول تو پھر کوئی فرشتہ آتا اب اس کے جو دلیل یہاں دی جی گئی ہے وہ بہت اہم ہے ان لو کا نفل ملائے کتوں مطمئن کہہ دیجیے اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور چل رہے ہوتے یہاں پر اطمینان کے ساتھ نہ نزلنا علیہ میں نہ سمائے بل تو پھر ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول बनाकर کر بھیجتے یعنی رسول کا کام یہ ہدایت دینا بات سمجھانا پھر اپنی زندگی میں نمونہ پیش کرنا انسانوں کے لیے فرشتہ کیسے نمونہ ہو جائے گا انسانوں کے لیے تو انسان نمونہ ہو فرشتوں کے لیے فرشتہ نمونہ ہو فرشتہ جو ہے آ بھی جائے یہاں پر تو کہیں گے صاحب اس کو تو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے نہ اس کا جورو جاتا ہے اس کو تو کوئی ضروریات ہی نہیں ہے یہ ٹھیک ٹھیک آدمی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کا کردار ہے تو ٹھیک ہے ہم کیسے کریں ہمارے تو جور جاتا ہے ہمارا رشتہ ہے ہمارے بچے ہیں ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے ہمیں یہ ہے ہمیں وہ ہے تو انسانوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ انسانی رسول بھیجے جا سکتے ہیں ہاں فرشتے آباد ہوتے تو فرشتے کو بھیج دیتے اللہ ملائے بلک اور رسورا کلکفا بلّہ شہیدم بہنی و بینک اے نبی کہہ دیجیے اب اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ بہت رد و قدا ہو چکی ہے اب تو جو فیصلہ ہے وہ اللہ کرے گا اور وہ گواہ کافی ہے ان نُکان بے باد ہی اور وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے باخبر ہے میرے حال سے بھی واقف ہے اور تمہاری جو کیفیت ہے اس کو بھی جانتا ہے وہ یاد اللہ فَهُوَ محتاط اور جسے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے وہی وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہ میں ید الفل طلح اولیا بندونی اور جس کی کہ ضلالت پر اس کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی ولی اس کے سوا و کے اور ان کا ٹھکانہ ہوگی آگ جہنم کلا خبت جیسے جیسے وہ بجنے لگے گی جدہ ہوں سعیرہ ہوں اسے اور بھڑکا دیا کریں گے یعنی یہ کہ اگر کہیں اس کی شدت میں کمی آئے گی ہم اس میں پھر اضافہ کر دیں گے زال کا جزا ہوں بے ان کفر اور یہ ان کے لیے جزا ہے اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا بے آیات ادا ہماری آیات کا وہ کالو ایزا کرنا اضام اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہو جائیں گی ہڈیاں وہ بھی چورا چورا موسم خلقن جدیدہ تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی تخریق کی صورت میں اولم یاراؤ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان اللہ, خلق کہ وہ اللہ کے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہیں ہے میں یخلوں کا کہ ان جیسی مخلوق کو پیدا کر دیں میں ایک دفعہ پیدا کیا تھا تمہاری طرح کا آدمی دوبارہ پیدا کرنے اس کے لیے مشکل کیوں ہو گیا بجارفی اور ان کے لئے معین کر دیں ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں کسی طرح کا غیب اور شک نہیں بابر غال امون اللہ کفورا تو یہ ظالم جو ہے یہ تو انکاری ہے اور سوائے کفران نعمت کے اور, اور آیات کے کفر کے کوئی اور ربش اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے لو تم تمل کو خزان رحمت ربی اے نبی ان سے کہہ دیجیے اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا میرے رب کی رحمت کے خزانوں کا سک تم خشیت الفاق تو تم ان سب خزانوں کے دروازے بند کر دیتے انہیں روک کر رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے تمہارے اندر تو اس قدر بخل ہے وقال ال انسانوں انسان ہے بہت ہی دل کا تنگ ولاقاسین آپ دیکھیے سورہ مبارکہ کا پہلا رقو جو تھا اس میں بھی بڑی اسرائیل کی تاریخ لیکن حضرت موسا علیہ السلام کا وہاں سے ذکر شروع کیا کہ ہم نے انہیں کتاب دیوات کہنا موسل کتاب و جالا ہد البن اسرائی اور یہ واقعہ کب ہوا ہے کہ جبکہ مصر سے وہ نکل کر آ چکے تھے سرائے سیما میں گویا کہ پوری داستان جو مصر کی تھی اس کا وہاں پر تذکرہ نہیں ہے لیکن اس مبارکہ کے آخری رقوع میں پھر حضرت موسا کا ذکر آ رہا ہے یہ گویا کہ خاص اسلوب ہے اس قرآن مجید کی صورتوں کا خاص طور پر جو صورتیں کے ایک ہی وقت میں خطبے کی شکل میں نازل ہوں ان کی ایک تو یہ کہ ابتدائی اور آخری آیات جو ان کی خصوصی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر خاص رفت ہوتا ہے تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بعد کے ادوار وہاں آئے ہیں لیکن جو مصر کے اندر ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا ذکر اب یہاں ہو رہا ہے ولقات نام موسا کے ساتھ یاتمینات اور ہم نے کو نو نشانیاں دی تھیں روشن دو نشانیاں تو وہ تھیں کہ جو وہ اولین مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں یعنی یہ کہ ایک عصا جو کہ وہ سانپ بن جاتا تھا یا اسدہ بن جاتا تھا اور دوسرے ان کا وہ ہاتھ کے جو چمکنے لگتا تھا اس کے بعد سات نشانیاں ان کو جو اور دکھائی گئیں مختلف اوقات میں ان پر جو عذاب آئے اور حضرت موسا کے دعا کرنے سے پھر وہ وقت پر ٹل جاتے رہے تو ان میں سے سنین نقص من سبرات طوفان جراد یعنی ٹڈی دل یعنی مینڈک اور خون کی بارش یہ تمام جو ہے یہ سورہ آراف کے اندر تفصیل گزر چکی ہے لقن آتے موسا کسایا میں اسرائیل اس جار ہوں تو ذرا پوچھ لو ان بنی اسرائیل سے کہ جب موسا ان کے پاس آئے فقال لہ فرعن تو فرعون نے ان سے کہا ان لازم کا یا موسا مشہور کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موسیٰ تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے اب یہی لفظ آیا یہاں پر جو حضور کے بارے میں سورت میں آیا ہے ان تک کبھی رجنم تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخصی ہے جس کے اوپر شہر ہو گیا ہے یہی بات کہی گئی تھی حضرت ابوسا علیہ السلام سے فرعون نے کہا امنی لازون کا یا فرون مشہور آئے فرون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو ہو گیا ہے لرد اب ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت ابوسا علیہ السلام ہے ویسے بھی جلالی مزاج تھا ان کا پھر یہ فرعون جس سے یہ مکالمہ ہو رہا ہے ان کے چھوٹے بھائی کے مالد بھی تھا تو اس سے اسی انداز میں بات کر رہے ہیں اس میں تنتنا وہی ہے لقد علومتا تجھے خوب معلوم ہے مان دہ الا نہیں اتارا ہے نشانیوں کو اللہ رب السماوات میں مگر اسی نے کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے بسائر سجھانے کے لیے دکھانے کے لیے تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے وہ ان لازموں کا یا فرعن اور اے فرعون تو سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو تباہی اور ہلاکت کے تک پہنچ چکا ہے اب تیری بربادی اور تیری ہلاکت یقینی ہے فاراد تو فرون نے ارادہ کیا کہ انہیں اکھاڑ پھینکے زمین سے یعنی جو بھی اس نے شکل اختیار کی تھی کہ لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ رکھ لو ظاہر بات ایک قوم کے استحصال کا اور اس کو ختم کرنے کا اس سے اور زیادہ عمدہ ذریعہ کیا ہو سکتا ہے اگر نہ ہو امم تو غرق کر دیا ہم نے اس کو اور اس کے جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو بکلنا من نہیں لیے بنی اسرائیل اسکول و لڑ اور پھر ہم نے کہہ دیا بنی اسرائیل سے اس کے بعد کہ اب زمین میں تم آباد ہو جاؤ فائدہ جاؤ واد الآخرت جینا بیکم نفیفہ جب پھر اگلا وعدے کا وقت آئے گا پچھلے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم لے آئیں گے تمہیں سب کو سمیٹ کر یہ بعد آخرت سے مراد اکثر و بیشتر تو لیا گیا آخرت کا جب قیامت آئے گی یعنی تم زمین میں رہو قیامت آئے گی تم سب کو ہم جھاڑو پھیر کر جمع کریں گے سب کے سب جمع ہوں گے ایک میدان حشر میں آئیں گے سب کے سب جمع ہو جائیں گے جیسے کہ کہیں جو ہے وہ باغ میں جو ہے جھاڑو دی جاتی ہے اور سب کو جمع کر لیا جاتا ہے تنکو وغیرہ کو دے نا بھکم لفیفہ تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو داعش کا پیریڈ جو چل رہا تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو شروع ہوئے, ہوئے حضور کی بے کے وقت جو ہے پانچ سو برس ہو چکے تھے اور جب یہ صورت نادل ہو رہی ہے تو گویا کہ ساڑھے پانچ سو برس ہو چکے تھے ان کے ڈایس پورا کو اس لیے کہ چالیس برس کی عمر میں تو حضور پر وہی شروع ہوئی ہے اور کم سے کم دس بارہ سال اور بیت چکے ہیں ساڑھے پانچ سو برس سے وہ نکال دیے گئے تھے سرزمین فلسطین سے اور وہ منتشر ہو گئے تھے پوری زمین میں کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں لیکن اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے جیسے کہ آج ان کو جھاڑو پھیر کر پوری دنیا میں یہودیوں کو فلسطین میں جمع کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ان کا جو آخری جو انجام ہے جس سزا کے یہ مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو رد کر کے اور جس سزا کی مزید توثیق ہو گئی انہوں نے حضور پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اب یہ کنڈیمڈ پرزنرس کے مانند ہیں کہ اب ان کی سزا تو ہو چکی ہے لیکن اس کی ایگزیکوشن ابھی باقی ہے وہ ایگزیکیوشن جو ہے اور قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان کی ایگزیکیوشن ہوگی اور ظاہر بات ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کے لیے وہ ایگزیکیوشن جو ہے اس کے بجائے بہتر شکریہ کہ ان کو سمیٹ کر لے آیا جائے تو در حقیقت یہ گریٹر اسرائیل کا قیام جو بھی ہو رہا ہے اسرائیل تو قائم ہو گیا ہے اور اینڈ ممکن ہے کہ گریٹر اسرائیل بھی قائم ہو جائے جیسا کہ ان کا نقشہ ہے لیکن یہ کہ وہ ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا پھر بالآخر حضرت مسیحی زمین پر دوبارہ نازر کیے جائیں گے اور انہیں کے ذریعے سے اس قوم کی ہلاکت ہوگی آخری تو جب وہ وقت آئے گا قیامت کے وعدے کا تو پھر ہم تمہیں لے آئیں گے سمیٹ کر پوری دنیا میں سے جھاڑو پھیر کر تمہیں سب کو ایک جگہ جمع کر لیں گے و اللہ عالم اب اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں قرآن مجید کا تذکرہ جو ہے بڑے شاندار الفاظ میں ہے وہ بالحق انگل نہ نزل اس کو تو جب تک اس طرح زور دے کر نہ پڑھا جائے تو اس کا جو اصل جو ہے اس کا اصل وہ ظاہر نہیں ہوتا تھا. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سورت طارق ہے وما ہوا بلحز بل حضل یہ قرآن اب قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عراعی ہے یرفا بحاگر کتاب اقوام المض بحی آخری اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی مدعلق قوموں کو اٹھائے گا مسلمانوں کو اٹھایا عروج پر پہنچایا اور اب ہم مسلمانوں نے اسے ترک کر دیا تو ہمیں زمین پر گرا دیا خارض مہجوری ہے قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دورہ شدی اے تو شبنم برزمی افطندئی دربغل داری کتابیں بل حق انزل نہ ہو ابل حق نزل ومار سلام کے اللہ مبشرم و نذیرہ نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور نذیر بنا کر خبردار کرنے والا وہ ہو اور یہ قرآن جو ہے اس نے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھیجا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا ہے ایک دم پورا نہیں اتار دیا ہے نی تکرا ہوا اللہ تاکہ آپ یہ پڑھیں لوگوں پر لوگوں کو سنائے پڑھ کر ٹھہر ٹھہر کر حالات کے مطابق جن حالات سے کہ آپ کی دعوت اور تحریک گزر رہی ہو اسی کی مناسبت سے آیات نازل ہو سابقہ رسولوں کے حالات میں سے بھی جو واقعات کے اس دور کے ساتھ مناسبت رکھنے والے ہیں انہی کا تذکرہ کیا جائے وہ تنزیلا اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی تم اس میں ایمان لاؤ کھانا لاؤ ان لذینہ بوت العلم امن قبل یقیناً وہ لوگ اس سے پہلے علم دیا گیا تھا ایزاطلاً جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے یا خرون علی سجادہ تو وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں وہ یقین اور کہتے ہیں سبحان اور یہ یقیناً ہوں گے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو یہود کے علماء میں سے اس وقت جب تک کہ براہ راست کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی حضور ابھی مدینہ نہیں آئے تھے دور دور سے خبریں آ رہی تھیں تو بعض لوگ ہوں گے کہ جو دل کے اندر ان کے یہ نیکی کے جذبات جو ہے وقتی طور پر اٹھے ابھرے اور انہوں نے قرآن مجید کو پہچان کر پھر یہ کہ وہ سجے میں گرے اللہ کے سامنے وہ یقورا سبحان ربنا انکان اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اور یقینا ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہی تھا اللہ کا تو وعدہ تھا اللہ نے کہا تھا کہ ایک آخری نبی میں بھیجوں گا اللہ نے کہا تھا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا یہ کتاب استثناء جو ہے الٹرانومی اس کا باب جو ہے ایٹین اس کی اٹھارہ اور آیات کے اندر ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے اے موسا تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا ان کے بھائیوں میں سے بنی اسمائی کے بھائی بنی اسمائی ان میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور ان لوگوں سے وہی کچھ کہے گا کہ جو میں اسے بتاؤں گا اب اس کی مستعق آ گیا ان کا آواز و رب بنا رب ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا یہ خزران یبکون اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے وہ یزید ہم اور ان کے اندر خوشی اور خزو کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے آیت سجدہ ہے سجدہ کر لیجیے عظیم خزانے ہیں معرفت خداوندی کے اور توحید ربانی کے اسی طرح کی دو آیات آئیں گی سورہ کہف کے آخر میں علید اللہ عبید الرحمان کہو کہ چاہے اللہ کہہ کر پکار لو اور چاہے رحمان کہہ کر پکار لو کئی اما کر دو جس سے تم یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہر خیر ہر خوبی ہر بلائی ہر حسن ہر کمال ہر جمال جو بھی تم تصور کر سکتے ہو اینی گڈ اینی بیوٹی اینی پرفیکشن جس چیز کا تصور کرو وہ اللہ کی رات میں بتمام و کمال موجود ہے فل اللہ الحسن فلید اللہ علد الرحمان ائ فلاسما الحسن ولا تجربہ ولا تو ولا بے آ اور جب اس سے تم سرگوشی کیا کرو مناجات کیا کرو نماز پہ تو نہ تو اپنی آواز بہت پست رکھو اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ بلند کرو مبتن بین رضال کا سبیرہ بلکہ اس کے بین بین ایک رویش اختیار کرو آخری آیت جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ اپنے مضمون کی مناسبت کے اعتبار سے تو واقع یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کے تقریباً ہم وزن آئے تھے پانچ انداز سے اس میں اللہ تعالی کی توحید اور عظمت کا بیان ہے ایک آیت آئےت بمداللہ کہیے کل حمد کل شکر اللہ کے لیے اللہ لم تقی برادا دوسری بات جس نے کہ کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا نہ بیٹا نہ بیٹی لم یلد ولم یولد سورہ اخلاص ولم یقل لہو شریق فی الملک نمبر تین اس کا کوئی ساجی نہیں ہے پادشاہی میں تنہا مالک ہے مالک الملک کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے چوتھی بات ولم یق اللہ ولیومل اس کا کوئی ولی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے تم دوستیاں نباتے ہو پالتے ہو اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہوتی ہے دوست وقت پہ کام آئے گا تم اس کی کبھی کوئی ناجائز بات بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتے دوست ہے اس کی بات کیسے ٹال اس لیے کہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی مجھے بھی اس سے کوئی بات منوانی پڑے گی ضرورت ہو سکتا ہے اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے تمہاری دوستیوں کے ساتھ تمہاری احتیاطیں تمہاری کمزوریاں بھی وابستہ ہیں اللہ کی دوستی ہے لیکن اس کی کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں یہ تصور ذہن سے نکال دو لہٰذا اللہ پر کوئی دھوس نہیں جما سکتا اللہ سے کوئی بات کوئی جبرن جو ہے اپنی طاقت کے بل پر بنوا نہیں سکتا اور سب سے بڑی پھر پانچویں بات وہ کبر ہو تکبیرا اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کا حق ہے اور تقبیر کرو میں نے ترجمہ کیا ہے تقبیر کہنے سے صرف نہیں ہو جاتی اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ تو صرف ایک پہلا درجہ ہے ہم نے کہا اللہ بڑا ہے اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ بڑا ہونا چاہیے تمہاری پارلیمنٹ میں اس کی بڑائی مانی جائے طے ہو اس پارلیمنٹ کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی جہاں نہیں ہو سکتی تب معلوم ہوا کہ اس پارلیمنٹ میں اللہ بڑا ہے تمہاری عدالت کے اندر اللہ بڑا ہو معلوم ہو کہ اللہ کے قوانین کے خلاف جہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا محم الجاک میں مانضول اللہ فلاء جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا اللہ پڑا کہاں ہے اللہ کو تو آپ نے مسجدوں میں بند کر دیا مسجدوں میں رہو بس یہاں ہم تیری تکبیر بھی کریں گے جو بھی ہے جو بھی ہم کچھ تصویر تحبیت کرتے رہیں گے بازار سے باہر رہ مارکیٹ میں بھی کس کوئی اور چیز بڑی ہے گھر میں بھی بیوی بڑی ہے کیا کہیں بیوی نہیں مانتی کیا کرے عورتیں نہیں مانتی بات تو واقعی غلط ہے آپ جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے لیکن کیا کریں عورتیں نہیں مانتے کون بڑا ہے بڑا تو پھر اللہ نہیں ہے کبر ہو تک اسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کرنے کا حق ہے تو یہ پانچ اسلوب ہیں اس میں کہ جو توحید کے بیان ہوئے بار کنوا ہولی وقت علی رضیم و نفا علی ویا کو ملایا تو